الحمد لله الحمد لله وكفا وصلاة والسلام ولا السيد المسل والخاتم الأنبياء محمد المصطفى على آله وأسحابه للصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله مِنَ الشيطان الزجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا طرفاً وصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعدكم لبعد أن تحبت أعمالكم أن تحقصوا عمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله أولانا العزيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملاهكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق رون پیارو محمد یا رسول اللہ سلطل یا سیدی یا سلام یا یا محمد رسول اللہ. ختم لمبی آ رہی سوربی مثال دادا حد اندر دعا فریاد مالک تعالیٰ جلہ مجد کریم سونا ناچیج دے دے لیل دماغ و زبان و نگاہ زہن و حر ترہ دے غلطی خطاق و محفوظ و صدقہ حبیبی لبیبی محمود کریم شفیل مدرمین رحمت العالمین شفیل و منشور حمیبی کسا غمو سارے غریبان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسلم آپ کے دوستو میرے دوست تشریف لے کے آئے ہو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ باہر تھی تشریف لے آئے علاقہ بہت کم شریف اللہ دوست خطاب بھی دو سورت ایک صورت یہ ہے کہ واقعات اور قصے سنائے جائیں اور وقت پورا کر کے محفوظ شریف نو ختم کر دیتا جائے اور ایک زہری ذوق بھی بنیا ہے اور تاریخ نیند کا پروگرام ہے یہ قدر دور رہے اسے یہ خیال ہے مگر اس خیال زندر فقیر نو خاصا فائدہ محسوس ہو رہا ہے گو قدر تھوڑا تھوڑا خیال میرے دماغیں چاندہ ہے مگر جمدانی فوراں نکل جاندے کیوں نہ ہوئے کہ اے مختصر جنجری محفل ہے اپنے دوست کٹھے ہوئے کوئی سمجھن سمجھان اگر بات کر لیے یہ ہے ایک انٹیار رکھالے ہے بھی سمجھن سمجھان دی بات ہے اے اس وقت ہی ہو سکے کہ جیسے وقت تو ساں میرا ساتھ دے ہوگی دیکھو نا سمجھان واسطے میں اپنے دماغ محاضر گا۔ گل کو سمجھ آئے بندی آئے دن پنڈا, پنڈ پنڈا, پنڈ پنڈا پنڈ شیعہ کی وجہ ہے جنہوں نے بہت روز حاصل ہے جنہیں جنہیں کوئی قطب بھی نے جنہیں جنہ سلام دن قرآن ہے حدیث بھی ہے, شریعت بھی ہے مسئلہ کی بانگیا, ہر تھان دی, کانڈ کی معاملہ پروگرام نیند کر سو در میں اس ای موجود چیڑنا ہی نہیں ہوں کوئی ایسی ویسی گل چھیڑنا واقع کیسا چھیڑنا یہ ہے بنیا رہے گا تجتے بھی رہو گے میں وقت پورا کر لا جی اگر یہ نہ ہو درمیان دن در فر بار بار گیلا یار جاگو یار جاگو تو اپنی نیند یار پتہ نہیں گئے سفر بھی کر کے خام خام خام خام رولا گ ہو رہی شرڑ ہوں واقعات خطاب اسی چیز کا نا اگر یہ بھٹے ہو تو میں گل چیڑا تا کہ یہ ہے دیکھو اگر یہ کسی تھانے ہو کے بھی پہنچے تو بدن بدنڈنگ جہاں بھی سنا کے ہو بیٹھے سن وہ تیار نہیں سن خام خان سان سنا گلو بھی ہوئے گا مگر گل یہ ہے بھی تو پڑھ لینا غور کر لو توجہ کر لو دل ٹکا لو کس تھان جس تھان سے ٹکا لو گے میں بندے ہال تک میں تقریر شروع کی نا پہلے آئی پریشانی بن جاتی رام ہے جنہ سونا ہے گھنٹا سوا گھنٹہ زیادہ نہیں گا اگر گل وزن نہ اشارہ کر دینا میں گا مگر ایک نہیں کہ موبائل چلا کے ریکارڈیاتی ہوئے ایک گل ہو تو سزا دیتا ہے دونوں طرف ہو تو کچھ کچھ مزہ دیتا ہے ایک گل پکی اگر ایک پاس ہوگا دوجے پاس بندہ گیا تا. بندہ ٹنگیا گیا جی دونوں طرف ہو جائے کو سواد, سواد ضرور ہے مگر جب دونوں طرف ہو ٹھیک دیکھ ہے دیکھو نا مجمے کی صورت حال دیکھ کے بالکل پریشان نہیں ہو رہا اس نیت گل سمجھی جائے گی محفوظ بھی ہو جائے گی ہو فائدہ دے جائے گی یاد کر لو گے اگے پہنچا سکو گے مگر اے ہے کہ سنو سمجھو تو پھر ہے اگر سننا سمجھنا نہیں تو پھر یاد رکھو کوئی فائدہ نہیں ہے اتراج نہیں ہوئے گا ہاں تو کرو کرو میرا اتراج ضرور ہوئے گا میں کلے کلے بندے گل ضرور کراگا میں شکوا بھی ضرور کر تسا نہیں سننا چاہتے ہو سوچ کے میں میں پہ گیا گل سمجھان نو پہ گیا گل یا کام ہو جانا سمجھا بھی اس طرح مشکل ہو جانی ہے تر دو منٹ ہے وقت نیند آن لگے گی نیند آگے نیند کا غلبہ محسوس کرو نا تو اتنے بیٹھ کے نیند کرنے کی کوشش نہیں کرنی اٹھ کے وزو کرنا آگ بیٹھنا یہ گل بچ گیا نہ ہوئی مگر اتنا ہے کہ آج گفتگو نو تجو ن سن لو پڑھ برباد ہوگلے گل نہ سیر نیو کرنا پہ تعوی احساس اس وقت ہونا پہلے احساس لگتا ہے میں گفتگو شروع کر لگا تہ میں ہندوستان ہندوستان در فرقہ بازی کلمہ قرآن خدا رسول مگر نزریاتی تاریخ سے بالکل کیچڑ اچھالنے بالکل کیچڑ اچھالنا نہیں صرف یہ ہے کہ مون سفانہ کچھ کرنی ہے اور فکر فیکر دے دعوت دے دیجھو ایک میرے ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے پریشان نہ ہو شیر شور پڑھا گا شور سور گا مگر کے اے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے نا اے ہدایت کتاب ہے ہدایت کتاب ہے مگر یاد رکھو ایک عجیب بات ہے بلا اٹھ کے وضو نہیں کر سکتے نیند تو نہیں آ رہی تھی چلو ٹھیک ہے گال میری شروع توجہ اگر ایک, ایک, ایک, ایک گئی دلیل للا للا پہاڑ نہ دار مگر میں اپنے گل نہیں کر رہا گل کر رہا کہ میں الہ تعالی فکیر جتیاں کوئی فرقہ کے جدوئی جدو بھی کوئی فرقہ اٹھ ہے. پہلے ایک حدیث, حدیث, ای حدیث گفتگو ہے نا. اگلی دوسرا حصہ پہلی حدیث گہرا تعلق میرے رسول اللہ تعالی اللہ وسلم جنہوں اللہ تعالی نے خیب کی کان واجیا کو مطابق آپ نے فرمایا بہتر سنگری لکیر گویر نہیں لوہے لکیر ہے آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے مگر سونے نے زبان ہلا چڈی ہے رب تقدیر پھیر سک سونے دی زبان فرق نہیں آگے سمجھ لو نا میری بات فرق نہیں آدر تہ جنتگی تہرتر سوچ ان فکر گفتگو نظریہ گل بات وخری وقری جان گے سارے جگہ میرے نوی نے فرمایا ایک جماعت فرقہ نہیں ایک جماعت میری گال سننا. حدیث ایک پڑ ہے. اللہ دی قسم بازور بازو یا زبان دے زور دنال میں میں میں کرنا کہ میں انو میں مسلک گا. انصاف دے گفتگو. اگر میری گفتگو دے اندر نا گال ہو. میں تم پکی گل کرنا کہنا گو شا کرے تہ فرکے میرے نبی نے فرمایا ہو گیا انہوں نے جنت چاہا فرمایا ماں ہے سوچ ہوئے ہوئے جہ تری نظری ہو بالکل دماغ رکھنا اس بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانہ دے اندر جا فرقہ بھی مسلمانہ دے اندر جا فٹ میں گفتگو کر رہا نا جس میں چال رہا ترتیب سے چل رہا ترتیب مگر کس واسطے جی میرے ذہن چل اللہ تعالی پائی دے میں اسے مطابق گفتگو کر رہا ہوں. ایک کتاب پرانے مجید جی فرقہ بھی اٹھتا ہے موتزلی نے جبری نے وہ نے نے نے دلیل, دلیل, دلیل, دلیل, دلیل اسے قرآن پر ایک غلط غلط ہے اسے چلو دوسرے نہیں علم غیب نہیں نبی غیب نہیں جانتا اے قرآن پڑھے گا قرآن پڑھے گا قرآن ہے ادھر میں قرآن کھولیا سامنے قرآن پڑھے گا باروس پہ قرآن میں غائب نہیں جانتا قرآن, قرآن پڑھ رہا ہے یہ قران کلا قول لكم عندي قضاء الله ولا اعلم کی ایت پڑھ رہا ہے خدا نہیں سنی جائے ہاں, ہاں یہ تیرا کی پروگرام ہے کہ جی سبحان اللہ اللہ تعالی نے تے اپنے علوم تے کمالات تو بی بی صالتا فرمایا نے تیرے پر قدرت کی ہے وہ فٹ قران پڑھے گا وہ اللہ ما کمالم عالم الغیب فلا غیبه احضا اللہ من کے سنائے گا عجیب بات ہے علم غیب نہیں. وہ بھی قرآن اگر کسی کو کہ وسیلہ لا, لا, لا. وسیلے دعا کرنا خبر ہے ہے اللہ تعالی دا قرآن اللہ دان میں رابلے سننے کو پروگرام ہے وسیلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وہ بھی بڑے ذوق ہونا چاہیے چہرے سے تھوڑی مسکراہٹ اگر ہوئے بہتری ہوئے کہ بہت سنجیدہ لوگ ہسے نہیں چہرے مسکراہٹ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اگر پوچھا جائے فوت فوت ہوئے نا نا خبردار خبردار مر کے مٹی گیا کمر جیتوئی ترانا سنؤ کی پروگرام میں کے مننے بھی سادہ بندہ بند کہ سہ بندہ پریشان ہے میں جاڑے پاس جدوان کہ بلا رت فی کتاب تے تَر شاید قرآن مجی اس گل کا جواب نہ بندہ جا پاسے وہ بھی قرآن پڑھ رہے یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہوں پڑھ کے آتا علم غیب نہیں یہ قرآن پڑھ کے علم غیب ہے وہ قرآن پڑھ کے آتا نبی مردہ نبیا گاہ جانا شرک نہیں رب تو خود بلاتا ہے جدو جانا تو ظلم کرو میرے بر دربار, دربار, در دربار والا تو ٹھیک ہے پر سائڈ یار جامع یار جی تو تو بنایا ہی کیا ریواز مجرم بلائے آئے جاؤ کہ گواہ مجرم بلائے آئے پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے فرشانجا جافعي فرشانجا جافعي فرشانجا جا سوال کا قرآن چاہ قرآن کی پہلا سارا ایک تو قرآن سے لے کے آئے جی چلو اے بھی ہے نا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قرآن ہے قرآن الجن محسوس نہ کرو جدو میں گل مکا لوا پھر میں تیار دل کو پوچھا گا کہ گل آئی ہے یا نہیں آئی کہ کے کئی لے ایسا دو لایا ایسا تکڑی ندونا یہ ہے کہ ایک پاس وٹا بہتا پاوانا تو آخر جد قرآن یاد پڑھتے ہیں بےلیاں کیوں سمجھا می قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گیا اپا قرآن پڑھنے آ تو وہ آخر یار ایک قرآن پڑھ کے گمرہ قرآن ہدا ہدایت سپارہ کھول کے اس گالتا جواب آیا پا جی میں کھول رہا نا آ, آ, آ گیا جی سو سپارا پندرہ سپارا مولانا صاحب ببلا تو شریف فرمانیا جو اگر میں غلطی کری کہ مسل کی موافقت چپ کرو فورک اے دیکھو اللہ تعالیٰ ایک گل کرندر بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے قرآن دے دے تفسیر خود قرآن کر دے سنو وی گمراہڑا ہوئے گا پیچھے کیا پڑھ کے گمراہ جگہ کی فلا گا جا قرآن پڑھ کے گمراہ نشانی کی ہونی فلن تاجی دلا نہیں لفے گا نہیں پاوے گا کون ولی مور او دیکھو ولی تے مرشد نہیں ہوے گا قران دی تو پتہ لگیا قران پڑھ کے ہدایت بھی پاندے نے قران پڑھ کے گمراہ بھی ہوندے نے قران پڑھ کے ہدایت پاوے گا جنوں رب ہی ہدایت دے گا پر گمراہ ہوے گا فلن تاجدلہ جی ولی المرشدہ جڑا قران تے پڑھے گا پر ولی تے مرشد تو دور ہو جائے گا میرے اٹھے لفظ نے فلن جی جی ولی جد اگے مرشد آ ولی مرشد کوئی نہ سونے کو, کو شیخ الحدیث ہے, ہے بڑے بڑے پڑے ہیں دعوے آخنا کوئی میرے علی کر کے کھڑک چلجنا لاخنا اور قرآن پڑھنا سا اکھا پڑ ولیانو پیش کرنا پڑا اکھا ہے اے محر علی ورگا تے کڑ کے بخان باپ ورید فرید ورگا تے کڑ کے بخان خان خانش پاک ورگا تے کڑ کے بخان قسم خدا دی کر کے آنا اور خالی قرآن پڑھنا لے پڑے پڑے کبرا ہو گئے اگر ہدایت لب دیئے اے ترویخ زبان تے قرآن ہوئے ہاتھ دے در ولید ادامن ہوئے رب العالمین ش ہے کہ ہوئی میرا پروگرام نہیں صرف شیر سن لو اس بعد اگے گا سمجھانی توجہ ہے سارا پیر باؤ فرماندہ سیل <تصال> سن او پیرا۔ یاد او پیرا پیرا میری عرض سنی کار کے بچ جات مچھنا پہ ڈرد لو مہبو بےسبانی میری خبر لو جٹ کر کے او سونا میرا دو لگتے ترکے کے قرآن قرآن مثال ہے گل سنو تھی سواد انشاءاللہ کیونکہ تقریر بھی سنا پی سواد بھی اگر سواد دوسرے قرآن مجید نا ہیالی جی دلہن ہے نا ہیالی دلہن ٹھاؤ خزرا تر میں پہلے کی آخیا اٹھو چلو وزو کر کے آؤ چلو اٹھو اٹھو اٹھو وزو کر کے آؤ تو ہیالی دلہن جی ہیالی دلہن ہوں بے حیا گل نہیں ہیالی جی دلہن ہوں جد دلہن بن جاتی اندر چہرے کپڑا پا دیتا جاتا کپڑا اٹھا دیے مگر اپنے شوہر سا. شوہر سامنے کپڑا نہیں, نہیں بے یاد کہ کی گل نہیں بے موبائل بنا پہ ان چہرے کو کپڑا ہٹانا نکاب ہٹانا ہے کٹ کے سونا اپنا حسن کرنا ہے حسن ظاہر کرنا بغیر ہر نہیں اپنے شوہر اپنے ظاہر کرنا اس بغیر نہیں اپنے سامنے ظاہر کرسی تو ہٹ کے دوسرے کر دوست آیا انٹھان ایک نشانی سر پگے سیر ویکھے گی آن جانے سامنے اوتے مگر وہ اپنے چہرے دے حسن تنقاب نہیں اٹھا رہی انہیں دیکھنے سیرے انہوں سیرے اللہ سامنے آئے گا وہ اپنے چہرے دے نقاب ہٹائے گی او سجنہ بزرگ فرمان دینے آ قرآن اے باہیات الحنمان گوئے انہوں پڑن والے تھے پڑنے پر انہیں آتے اندر دے تھے جیڑے راز اہل اونہ تھے گٹھ پایا ہوا ہر ایک دے سامنے نہیں چکتی ہر ایک دے سامنے نہیں اٹھاندی ہر ایک دے سامنے قران ظاہر اندر دی گلا باطن دی راست راستیاں گلا ظاہر نہیں کردا او قران کتنا دے سامنے ظاہر کرنا ہے جواب ملدا چے دلہن پہلا سیرا ویکھ دیئے پھر گُنگٹ اٹھاندی ہے ایویں اساں پہلا سینے دے اندر نبی دے پیار والا سیرا ویکھنیاں پھر گُنگٹ اٹھانیاں قران اچو پھر میرے علی نو بڑے بڑے راز سمجھ مثال میں یہ مثال تم آئی میں <تصفح> کچھ حوالے بھی پیش کرنے گل کرنا کہ بار گاہ رسالت اچھی کی دی. بار بارگاہ رسالت قسمی آخنا. گال میں تہن کسمیاں آخر گل دل چھٹا بٹھ پٹکن نہیں لگی بار گہے مقام تو سب تصتے نہیں گئے سینہ اگر نہ ٹرے فکیر ذمہ دار ہے سورت ہے. آیت شریف تو پہلاً اسی مگر میں میں مگر مگر ایک خاص وزات کرنی اگر میں سورج کی گل بے سوری ہو جا رہی ہے میں سورت بغیر کرا ٹھیک ہے نا مگر اگر گل نہ ہو گل سر نہ بولو سبھار الله رب العالمين جل بيته الكريم فرمضا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعدكم لبعد ألتح بتأعمالكم وأنتم لا تشهروا مگر نہیںلے رہی اچھی اللہ تعالی فرماندہ گل کن ہونا گل ہوئی ہے ایمان نہیں، سنو, سنو, سنو, سنو،, سنو کی لا تا کم آدی آواز آدی یار نبی دی آواز تو اچھا نہ آپس یا تیزی فرمایا میں محسوس نہ کرنا دیکھو میں آواز اچھی کرنا ہوں یہ لے دستا کہ میں آواز تا اچھی کرنا آواز اچھی کرنا ہکارت کی نیت کے میں کئی میرا گل مٹھی مٹھی کر دیا پتہ نہیں لگتا آواز اچھی ہو جاتی ہے ای ایک ہے بے ادبی اگلے دی تو دی نیت نواز کرنا اور ایک ہے کہ بس گفتگو کر دیں توجہ ہٹ گئی آواز اچھی ہو گئی ہوں ایمان دسو ایمان آئے مراد کون سن ساب صابا تو یہ تو ہو سکتی ہے کہ وہ بے ادبی نشت نال آواز اچھی کرتے ایک منٹ یار ایک منٹ اگر نہیں تشریف لے ہو گل سمجھو ہوں دے گلن کا پتا لگے ہے آواز اونچا کرنا یتنا گل کردیا پتا نہیں لگا تھوڑی نیت چی نہیں آواز اونچی کرنا نیت چی گل کردیا گئی دیکھو نہ استاد جی بندہ گل کرتا نیواں سر پا کے منہ قریب کر کے ہاؤ ہاؤ آواز اچھی نہ ہو لا ترفاؤ آواز پیچھے تے گالی ایمان والے بے ادبی تو نہیں ہو سکتی آباد کرنا یہ تبکو نبی تو ہو سکتی نہیں یار دا دربار ایڈا اونچا دربار ہے گل کردیا بے خبری تبج نہ وجہ ہوا بےدبی نیت نہیں سی آواز کا لہجہ اونچا یا اللہ کی ہوئے گا ایک نماز برباد کیوں کی ایک بے ادبی ایک بارہ صرف یار تے کرو مہینے فرمایا نہیں ایک فرمایا نہیں انتہبتا مالکم ساری آتے نفل سارے دندے نفل صدقات قیرات سیکڑا نمازہ کروڑا روزے رب العالمین فرماندہ ایسا پھاڑ کے موتے مارنے اوہ یا اللہ بے عدبی تھے نہیں کی تھی جواب ملتا ہے پاہ میں بے عدبی نہیں پر تیری عباد یار دی عباد سوچی کیا ہو گئی اپنے یار دربار کی خیر نماز فرمایا نہیں سارا ایک روزہ سارے چالی چالی سال رات اٹھ کے ایک لت کھلو کے پالتا ہچا رب فرما تیرے نماز چھ پانا یار دے اگ اچھی بولیا کیا اگ تو پتا بھی نہیںانا سی تو قبول کرنی ہوگو آواز اچھی چاہ نہ سر نمازاں نہ روزے نہ تسا پتہ وی نہیں لگن دے میرے نا پی تو کدے میرے کول معافی منگن واسطے نہ آ جائے یار تی بے ادبی کیتی ہے تفا ہو جا اون ساڈے دربار دے اندر نہ آویں اس توں معافی نہیں کرنا سبحان اللہ کو اللہ تعالی ہوے چھکڑی بددی ہو توبہ وی قبول نہیں کرنیاں پتہ تے تاں لگن دی اے کہ تہاڈی توبہ قبول کرنی توبہ جی قبول نہیں کر رہی تاں کر کے ایک گا تہن سمجھ آئی غلط قرآن ہے نا تو قرآن دیکھ اور تھا دلائے کی قرآن سنایا سنیا جنہ دے دل اندر خدا رسول بےدبیاں انہوں نے قرآن لوگوں نے قرآن سنا سنا دینا پڑھنے تو تو تو یار. یار. دی دی اگے جا کے میں نتیجے کرنے تھک گیا تو بس کر دینا یہ سورت روز راس سی اگے چلو ہے من بسم یا خ سنو اگر ستیلا شیتنتی نا چاہیے مگر ایک نو رخ نہ لبے اللہ تعالی فرماتا ہے یا انداز بخر ہے جب میں ماہ کامل کو دیکھ کر لوگوں ایک شخص یاد آتا ہے دلوں کو توڑ کر تبسموں سے جسے اپنے جوڑنا بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو ہوش رہے, وہ پردہ اٹھا دے تو پھر ہوش رہے؟ کالی کملی لا فرما یا کملی اوڑ کے ٹورنے سونے جہاں انہوں نے کہ جیند آ رہی ہے ٹھیک ہو توجہ رکھنا ترجمہ سنو ترجمہ, ترجمہ. ترجمہ. لیلا. لیلا. سونے قیام کیا کر رات جاگیا کر نفل پڑے کر مگر کلیلا ترجمہ یہی بند ہے نا تھوڑا یادی رات جاگ لیا کرو یا تھوڑے نالو زیادہ جی قرآن پڑھتے رہتے جنہوں غور کرن رب پورے قرآن چھوکم بیان فرمائے مگر انداز یہ نہیں روایت نہیں کرنا پر یار ادھر تھوڑی دیر وا کہ اس بارگاہ مقام کن سونے تھوڑی دیر جاگیا کر اگر طبیعت بن جا تو راتی رات جی سونے کے طبیعت بنے ادی رات بن جائے ساری رات اللہ فرماندہ نہیں ساری رات نہیں تو سب ہن تبھی لا سونے جی ساری رات جاگے گا دن تو بڑے کام کرنے ہوں پورا قرآن کھال راب کسی تھا تے جو حکم نے بیان کیتا گنج ہون سون فقیر تشریف کر لگیا ہے ایو راب نے فرمایا ایو سونیا تھوڑی دیر ایو قیام کیتا کر تے فیر رب العالمین نے حکم اگلا اتاریا کہو پھر ہو سکتا ہے یار دی مرضی بن جاوے آج تھوڑی دیر نہیں آج تے ادی رات جاگے نہیں پر طبیعت تے پوج بنے بھی راب نے تے تھوڑی دیر را آکھیں ان کی کرام رب نے فرمایا چبریل قرآن لے کے جا تبیت پہ جی کیا مطلب کیا مطلب سونے رضا والے تری رضا پھر رب نے رب سونے دیکھا یار نے تائف وادیاں دے سفر بھی کرنے ہوں عمومت تا غامویں اٹھانا ہوتا ہے نیت بان کی اتی رات نالو تے گھٹ پر گھٹ نالو زیادہ تیار کی دے پریشان ہوئے کہ راب نے تیار دی رات تا یا تھوڑی دی گھر کی تی ہے میں کمیں جا گا نے فرمایا چبریلہ جو میں یار دی طبیعت بن دی جاریوں میں حکم نہیں جا سونے آئے در بے تیرے میری مرضی پچھے راب دا حکم نہیں پھر پر ربرگاہر یار کا مقام ہے رب نے فرمایا وہ جی یار دی مرضی بنتی جائے جی طبیعت بنتی جائے میں حم بنا دے شان سنا کے نے کی قرآن سامنے اکل دیا قرآن, قرآن پتہ ہی ہے اگر نیند آ رہی ہے تو پڑھ لیے اگر تکو نا کہ تھک رہے ہیں میری پریشانی نہیں بننی کہ میں کچھ نہ کچھ تو سمجھا ہی لیا اگر رب دخر پڑھ کے چلو ٹھیک لے چلنا گلیا بخری قرآن میں کھولیا دیکھو تقریر میں شروع کی پتہ نہیں میم کو وقت ہو گیا مگر میں باہر گیا پھر ہی کام کر رہا میں قرآن شریف تو باہر گیا لا ہو کر رہا جواب جو زبان چلا کے بک بک کرنی سوکھی ہے قرآن مسرت مذہب سمجھانا دکھے دغیر بڑا دوسرا نام نے اپنا پتن چڈیا چلو اتنے تھوڑی थो جی سور لا لے نہ چلنے گل میں جی سمجھانی وہ سور تو بغیر ہی سمجھانی تو مجھے رد بولو سارا سجنہ رب العالمین جللہ مجیوہ القریم قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جواننا لکر کیتا ہے چاند ایک جوان جن دین دی خاطر اپنے ایمان دی خاطر وطن میں چھڑی آئے او سجنہ بڑے بڑے جوان دنیا دے اندر آئے ہونگے بڑے بڑے لمحے خد آلے بڑے بڑے سونے چہرے آلے بڑیاں جوانیاں والے بڑے طاقت والے دا ذکر قرآن چ نہیں آیا آؤ. پر جان نے خدا رسول دی خاطر اپنا پدر چڑیا ہے اپنے خوران چاہتا ہے اگ تفسیلو ربلا لمی وہ رب او دنیا والی جمانوں قدر وہ چاہتے جنہیں قدرا نہیں بننگ اگر قدر بنانا چاہتے ہو چاہ جتیاں وڈیا ہونے خدرا نہیں بنان گال دولت پیسے نہیں بنانا گڈیا نہیں بنانے جلا مجھل کریم وہ بندے لو چار بندہ اپنی اک پابندی لانا ہے اک دردر ہیا پیدا کر لینا ہے وہ مان دے گا جن کی لذت دو سی نے چاہ جائے گی یہ جبان نکلے دے اے جوان تکریماً کتنے حیثن یہ بھی نقطہ کے جاکے بیان کرنا ہے اے جوان جنہیں نکلے نے توجہ کا لے بڑی سنن آلی ہے جنہوں اے جوان نکلے نے جا رہنے رستے تندر ایک کتا ٹک رہا ہے ایک آن بھی ہوائی نہیں کر رہا ہے تفسیر قرتبی شریف الجامع لے احکام قرآن الجامع لے احکام قرآن دے اندر نکھیا ہوئے ہے تفسیر قرتبی شریف دے اندر اے جنہوں جا رہا ہے دے پیچھے پیچھے ٹر پیا نے بھجان دی کوشش کی کوشش کیٹی ہے تو ٹر پیا یہ فکیر حیران نے کتے نو بار بار پیشا موڑ دے کدی وتے مار دیں کدی پیروں کے دبکا دیں اس نے آخیا میں اولا مین میںاق مینو دی دی مین جی مار مار کیوں بجا رہے, جے, کیوں بھجا رہے جے, اگو کتے نے کتے نے جدو جی یہ گل کی فکیر نے آخر ہے, ہے وہ کتیا تا سارا راج کھل جائے گا اصا جنابے والا لک چھپ کے جا ہیں ہاں اے گل ہوئی ہے کتے نے جڑا جواب دتا ہے سنیا جی کتا میں بھونکن والے بھی چون نہیں آ میں بان گیا ہنی ادبی وہ ہوبا اللہ میں رب دے پیاریاں پیار کرا پیار و اگلی گر ویخنا جدو جی ہار تو خار دی اندر جا ستے اے ترائے تے نو سال اے اپنے گل نہیں کر رہا بالا بھی تھوفی کا پیمتلا تما تمیا تین سنی وزدا دسا نو سال ترائے سو تال نا سنیا تڑپ جاؤ گے ترائے سو تو سال تک دے اندر ستے رہے بغیر کھان تو بغیر پینے دو دن گزارا نہیں کر سکتا ہے ترائے 9 سال تک بغیر کھان تو ستے رہے نہ کھانا ہے نہ پتائے ترائے سو نو سال تک بغیر کھان پی رہے, رہے ربا راج کی میرا مولا فرما ہے ہی من آیات اللہ اے سب رب دیا نشانیاں سن رب العالمین اپنی نشانی بخانا چاہتا تا کر کے ترائے سو تو سال تک دا رکھا ہے سریا جائے پر جڑا کتا بھا دے بوے دیا کے بہ گیا سی وہ بھی ترائے سو تو سال تک دہا رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے انہوں چھیچڑے کون ان پا جانا سیوں روٹی کون پا جانا کیا جنابے والا شہر دی اندر روٹی کھان جاندہ سی نا نا خسم خدا دی کر کے انہوں نے روٹی نکھا دی انہیں چھیچنے نکھا دے انہیں گوشت نکھا دا یا اللہ اے پڑی کیوں زندہ رہنے جواب ملتے ہیں اے, اے میریا نشانیاں سن ربا آجرا کتا ہے کیا اے بھی تیری نشانی بن گیا ہے آ جڑا کتا ہے بیٹھو آ جڑا کتا ہے نشانی ہے جواب ہے خادم بن گیا ہے نوکر بن گیا ہے چوکیدار بن گیا ہے ہر سی خیر گوارا نہیں کر دی بلی تے کتا مر جائے اسا جی بلیاں لو جنہاں رکھ ہے وہ جنہاں بلیاں دے دار پہ کتا آکے بیٹھے گا ساؤں دے دارہ کچڑ گا روٹی کا رہ چار بندے کی آخان لگتا جگہ دماغ ہلیا انہ دن گیا قرآن سنو مسل بن گیا قرآن صرف قرآن دا ترجمہ کرتا بیٹھا نہ بعد چسلہ چڑیا یار اختلاف نہیں اختلاف بندیا واقع بندیا بندے ترائے ہائے ہائے سات ہے کن ہےختلاف لوگ دا پیاسی کتے مگر قرآن اللہ تعالیٰ خم سا تا دس ہوجم بن گائے آدھے نہیں پنج ہے چیواں سباہ ساتھ نال پھر نال, نال. کتے کا ذکر ترائے ہے چوتھا ہونا دا کتا سی ہے چھواں ہونا سی سات آئے اٹھ پاؤں کا عام چلے بندیاں دی ذکر نہیں کرتا بڑی راب پرما ترایا ہے چوتھا کتا ہے چھواں دا کتا سی سات ہے اٹھواں کا کتا سا کی پریش ہے بار بار جکربا کرنا اگو جب ملتا ہے بوے جی بہ جائے اصا اس محروم نہیں رکھتے جلیا کاتے کا تے بہ جاؤ گے اصل تعلق کتوں محروم رکھا گیا سال تک میری اپنی نہیں میں بلابی رہ تین سو سنین سال وائے توجہ ہے. توجہ کرنا. اللہ تعالی اٹھے نا ترائے سو نو سال سا تک سکتے رہ بھوک محسوس نہ آئی پھر ہلکی ری بھوک محسوس جانے جان تو کیوں دیکھتے ادھر کسی تر جی نہیں کر رہا پر رسے با کے بٹھانا تب دیکھو اگر گل کا وزن ہے تو سنو توج <تخف> جہالا جی فرما ہے کالا کام مین کم لبھی سکھ کام کم لبھی سکھم اچھا ویسے نہ ایک گل جی اللہ تعالیٰ نے قرآن اختلاف بیان سن اختلاف ہے مگر ایک گال جے اے کر نہیں کرنی تران چارہ کر کے دینا نے قرآن نے خود اشارہ دیتا دیتا. پہلے بیان نہیں کیتا. اختلاف بیان کیتا ہے مگر اندر کھاتے اشارہ بھی دیتا بھی مگر اس پاس میں جانا نہیں ہاں باز لگے دیرتے رہے کال بالیا نے آخیا لبسنا جو من لگتا ہے اپنے ایک تہار ستے نہیں یار دیا بھی نہیں لگتا دیا تو کچھ ہی گل ہے کن سال رہا کن سو سال تین سو نو سال تک سونے دیکھو یار بندہ ہفتے در یا دو ہفتیہ بندے نو 9 نہیں یا نہیں بدتے مچھا یا نہیں بندہ جسم بڑی کمزوری میں چلو ہو صحیح کپڑا یار سو سال چلو سو سال دی گل کرنے سو سال تک پیا روڈ پلے کچھ بچے آ لیکن یار یا چاٹی پتا لگیا رب نے تھکاوٹ تک دا اثر بھی جسم نہیں او او خار سی کہ سورج چڑھ تار روشنی پھر سورج غروب ہو تار روشنی پی تین تے 9 سال تک نیری نہیں چڑیا ہو بارشا نہیں آئی ہونگیا پر سجنا ربنا برباد ہوا جی یار یار جی نو ودے ہوں کپڑے میلے ہوئے کی آخرہ سی دن رہتے رہ آخر کار کپڑے ہوئے, ہوئے پیا نہیں پر سجنا ادرب نے میں محفوظ رکھے رب نے جسم نو بھی محفوظ رکھے راب آج چل لینا آج ہے رب نے دسیا چلے نہ بنیا جے قرآن فی وہ جہار یار گئے نا اصا اُنہوں محفوظ رکھے جرا بابا فرید ورگا ولی ہوتا ہے قبر بھی واسطے یار دی کار ہوتی میں محفوظ رکھے آ میں بیان کر رہا جان چی مارے تو قرآن لکھا مولا فرمان نے کالون بسنا آخیا ٹہرے رہا جاؤ من یا ایک دن او بادا یا, یا فیر ایک دا بھی پوجی ایک ترجمہ اگر غلط ہو فکیر تے اس نو دو پکے رہے مگر ہوں میں نو چاہے دماغی چکیا نہیں قرآن پڑھیا ترجمہ تفسیر والے پاسے بھی نہیں گلو بڑی نبیا کی سمجھ آئی ہے قرآن شریف ایک گرکا بار فیرکا بارے تعلی کر لگا فار اگر میں پیچھوں چلانا بڑی تفصیل کرنی پہ میں صرف اور صرف ہی ہندوستان دی گل نا یاد رکھو انگریز دن تو پہلا مسلک صرف کسی میں اگر ای اندر پھر نہ انصاف ہی کریکارڈنگ لو کسی نے سناؤ کسی نے سناؤ صرف گل پوچھو بھی کیا یہ گفتگو نہ انصافی میں زمیندار ہو سر میری صرف ایک بار متعلق کر دیا فلانا بندہ آخر نہ انصافی ہو پھر میں زمیندار ہوا کی ایک گل توجہ تصا آرام کر لو اگر میری گل مان لو اٹھ کے وجوہ کر لو تو بہتر ہے اگر نہ میں آخیا سے وجوہ کرو نہیں کیا تو سو آخیا تو سا کرو کہ میں کہ یار کسی نے کچھ آخ لینا میں تڑپ سکنا کلپ ہی سکنا کرو تڑپتے کلپتے رہا گے مسل کڑی ہو گیا تھا پہلے جنا ہوا یہ درسے قرآن تھوڑا جدر سے حدیث ہو ہندوستان دیکھو محبت ہے جی سا بھی کر رہا ہوں کوئی شیر ہو جانا چاہیے یہ گل میں شیر سنان واسطے نہیں ایک گل سمجھان واسطے کر رہا شاید تر چیال ہے شیر سن لگ گیا شیر بھی میں سور بھی گا ایک مگر استاد صاحب خطاب کر گلا ہوں نہیں آؤ گے کیا آخو گے بڑی گل بڑھائی شیر پڑھے گل میں گل سمجھان واسطے کیتی گل یہ کہ ہندوستان کے انگریز جان تو پہلا مذہب صرف ایک کسی یعنی مسلب ہاں مزاج فرقاج جی حدرت بب صدیق پاک نے جنگ پدر کے مقام سے آخیا کو فیدیاں لے کے چڑ دوں عمر پاک نے آخیا قتل کر دو گھر دو ٹھیک کی دونوں پکے ٹٹک ایمان خود کرفر ہو جائے ہے نا Amen. Amen. مزاج کئیاج چہلو غالب مزاج, توحید دا پہلو خالب مزاج توحید دا شان رسالت پورا من تکڑی پورا منق مگر تو غلبہ ہوں نے بہتری کتابیں توہید اتنے لکھیں پریشانی بل بل بندے بلب والے ٹوٹیاں جتی مجھے جگہ ہے جتی اگر پیری پئی تو میری بھی ہے میری تھوڑی بہت مہنگی ہوشانی میرے بھی ہے سورت پریشان نہ ہو میرے چکی میری میرے بولو گل سی گلبا نے مزاج دے, دے, دے, دے <laughs> <دا خلباً us> <وبركات> اندر <us> محبت کا دا دا دا دا خلبا سی آتا نے اسی دے مطابق کتابیں لکھا یہ نہیں کہ وہ پا نالے نہیں نو جن نے کتاب لکھ رکھا جائے شانے سالت نہیں انگریز کا زمانہ پوری تاریخ جا موقع نہیں کہ میں پوری تاریخ سناوا صرف موٹی موٹی, موٹی گل کر آ میرے ہاتھ چنابے اے اے والا یہ تقویت بولو کی تقویت ایک بار جو نہ لکھے کوئی بولنے تاکہ جاتی نہ بن جائے یہ تقویت ایمان ہے ہندوستان موٹھ کا مکھن کتاب ہے اے کتاب ایک اللہ تعالی تے بس یہ ایک بار گل سمجھ لو بندی ہے دلیل نہ پہاڑ ہے بکواس ہے جی رب آدھے ورگا رب بران سے کادر نہیں ورگا کیوں؟ جنو رب بنا رب و ربیا جب بنا گل میری رب بنا جن بنا وہ کسی نے بنایا ہے رب تو ہو جی نے سا نبی آخری نبی ہے یا نہیں رب جنو بنا وہ آخری ہو نہیں ہوا اگر او او آخری آخری ہاتھ کر کے سمجھانا پہلے اپنے رب بنا بھی رب کسے نے بنایا کہ رب ایڈی شانیا نہیں بنایا مل رب ورگا ہوا نہیں سا نبی آخری نبی ہے یا نہیں سارے نبی کی ایک شان ہے کہ سا نبی آخری نبی نبی شان ہے جن رب پیدا کرے گا رب نے نا تختی نبی, آخری نبی جنو پیدا کرے گا نبی ورگا کدو بنے گا جب جی آخری ہو جی پیدا ہو گیا نبی سا نبی آخری ریا سادہ نبی آخری رہا نہیں رہ نہیں, نہیں ریا آخری وہ بنیا سڈا نبی جی آخری نہ من کا جگر کو نہیں سا نبی آخری ہے شانا کونگ مگر آخری نہیں ہوئے گا نبی محمد ہے پورے ہندوستان شور پی گیا ہے شان بھی آ جائے چار ایک بند رلام دو گئی نے آ جہ مولوی جن نے آمانہ نے آدھا بخرا مدرسہ بنا لیا جنو نے داروں نیقو نیقو تاریخ مختصر ہاشیا لایا تو فکیر نے آدمی ہاتھ لایا انجاشیا نہیں تا کر کے مختصر ٹھیک ہے نا سندا نہیں ہے بخاری شریف ہے بخاری شریف ایک اگر اے والا بیو کو یہ نہیں ٹھیک سرات نظر آ نا تے اے دل تھام کے سنو ایک گل کر لیں سوتر کسم خدا کیالا مشہور ہے ہی نہیں صرف نہ حکت بیان کرنے مقصود ایک نراز نہ رہنے، دوم دا دوم ہی رہنا ہے ناراض نہ ہونا ہے مرضی پڑنا تقل مت نہیں آنی تمج نہیں آنی تھو شور نہیں آنا اکرو ویلے جے کان تر روٹی چکھ جانا خدا دکھا یہ گل لکھ آن شیخ یعنی پیر یا انہی جیسے اور بزرگ پیر ہو یا پیر برگا کو اور ہو خواہ جناب نبی پاک کے کیوں نہ ہو اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ کی آخر کھوتے کتے دا بیل ڈنگر خیال آوے ایک پاسے زور دا خیال آوے زور دا خیال آوے, دا خیال آوے نا تے اے برا گدے کھوتے دا خیال زور دیا چکا ہے نہ انصافی نہیں نہ انصافی بالکل نہیں اے گل بھائی صحیح ہے آدھے نے بالکل صحیح ہے کیوں جواب سو اگر انہوں دا اے جواب نہ ہو ذمہ دار وہ جواب دماز نفرت آئے گی پیار نہیں آئے گا پر جزور خیال آئے گا پھر پیار آئے گا رب وجوہ ہٹے گی نماز تو صرف رب واسطے دن گڑبڑ ہو جانے تا کر گیا س گل دیئے اے کی اے دی میں بخاری شریف کی ایک روایت پڑھنا گل کہ صحابہ پر کی نماز کسی ہو سکتی صحابہ نے نماز کچھ پڑھی جی کیا ترین یا نماز میں میرے وہ سجدے ہوئے جو ستا سجد پ عنا اللہ خان یو مل وہ تعلسلم ستر الجرت یا نظر کوئی من کا انا بجہ کا تو ثُمَّ تَبَسَّمَ تبسما یا مین الفر ہے ہ نبی اسقلل اللہ تعال لہمانی مسقللم ف ناقہ ابو بکرےنا لا آاق بہلی یاسیلس افھا وزنناہ ن نبیہ خااردلیل خارجنی خاے جونی نسقللا تھے فشارہی لنا لبیو اڈنتی موسقللا تہ کوں سجنا عبارت پڑھی ہونے کا حضرت ابو بکر سدی رضی اللہ تعالیٰ لو انا باپ کران یوسمن آپ نے نماد پڑھائی قدو فی نبی نبی میرے میرے سی نما پڑائی ابو بکر صدیق پاک نے الاسنین میرے نبی لے۔ بس بسرے تشریف فرمان نماز پڑا والا ابو بکر فرمایا جدو یوم الاسنین تہاڑ سوار فس الا ترجمائے نہیں کہ اصا صف بنا کے کھڑے ہوئے سا نماز نیتی نہیں سیکانا سف بنا کے نما کھلوتے ہو ایسا نماز پڑھ رہے سا نماز پڑھ رہے سا جاگیا جا نا و ہوم سو فلاک سفا بنا کے نما بچ کھلوتے ہو ایسا ہوا کی ہر ایک یار دا دل تڑپدائے جرے چیرے نوے کے جیدے ساں آج رخ نظر نہیں ہوتا وسدہ سے تو وسدہ ناسے تیری جھوک دیا سے پاسے مٹھیاں گانی سننا سے سنا یار سنا دا دس یار دی گلی تباپ کرتے ہیں گزر گئے کدو یار دا رخ نظر آئے گا کدو یار دے چہرے دادی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کدو یار دے چہرے دادی ہونا کدو یار کا مکھرا نظر آنا نما نیتی نماز نے اپنے, اپنے حجرے تو کپڑے نو پردے نو ہٹا اے اے اے اے اے اے اے اے توجہ تبج مدینہ شریف گئے نی جانتے نے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے شریف نماز پڑھ رہا حضور دا حجرہ کھپے پاس ذرا پیشا کر کے پیشا کر کے کہ جنی دیر تک بندہ رخ نو منہ نوڑے نا کدے بھی حجرے دا بوا نظر نہیں آتا او سجنا ہن عشق والی گل سن جدوں میرے یار نے کپڑا ہٹایا ہے صحابہ کرام پہلا ابتدار چسل سن صحابہ کرام نے اتن ویکھنا فرماوندے دینے کہ انا بجاہو بارکات مسحفر سانو انج لگیا ہے جب قران کھلیا سامنے آ گیا ہے صحابہ فرماندے نے کردے کی کرتے نماز پڑھ رہے نے نماز پڑھ رہے نے تے فرماندے نے یا کپڑا ہٹیا ہے انج لگتا ہے قرآن کھلا پیا با بارا جن دیر تک بندہ رخ کابے تو پھیرے اونی دیر تک حجرے دے بوئے وال نگا نہیں پیندی یاراں دی بے قراری دا عالم کی ہوے گا اوناں دی بے قراری دا عالم کی ہونا اے یار نماز پڑھ پڑھتے پےسن یا کپڑا ہٹیا اے عشق نے ایں مے ناں خل نے اکھیاں اونے ذرا چہرہ اے رکھ نماز وچ رولا نہ پے جاوے عشق نے اکھیاں اونے پرے ہو سکے یار کا رخ دس جائے دمان کدا ہوگی دوبارہ پڑی جائے گی پرتی دار کدا ہو گیا دوبارہ نہیں گا سجنہ نماد رخ میںاہ رہی منا پتہ لگ رہا ہے نہ چہرہ نظر آ رہا ہے نہ یار کی فرما نے سنو ایج لگتا ایسے قرآن بولے ہوئے مسکر آرہانے میں نظر آئے, آئے نہیں رائے قسم رائے خدا دی میں اینج بیٹھا کاری صاحب کبرا کو پوچھلو اے سامنے لکھن او درنا بکھن نظر ضرور کے پر مسکر آنگے نظر نہیں آنگے صحابہ کی فرما دے سمت بس ساما یا دہا کو میرا نبی مسکر آیا ہے اے نے مخنا سی میرے یار نمال کے جب پردیج نے و سجنا ادر و اخنا يار نبی نے ویسا کھلوتے ہوئے نماز پڑھ رہے کئی دہان گزر گئے یار نہ روک نظر نہیں آیا. یا کپڑا ہٹیا ہے پہلے کپڑا ہی ہٹیا ہے یا کپڑا ہٹیا ہے یا کپڑا ہٹیا بس آواز آئی ہے یار نے پہل دیکھا نہیں شبہ پیا فور ہونا نظر پہلے پہلے نے شبھا پیاؤن کن ہٹایا اور پہلے نے شبہ ہی پیاؤ نے کن ہٹایا یارہ نے روک پھیر لیا سنیا جی فہم امنا ارنفتا تین بے من فر النبی وہ سجنہ سنے گا ایمان تھر ایمان روشنی کلیاں صحاب صحابہ فہم نے سدا ہی ارادہ بن گیا افستا تین نماز توڑ کے یار دے پیرا کا چٹک پیا نماز خوشی دہاڑ گزر گئے نیار دا رخ نظر آئے پمنا سدا ارادہ بن گیا ہے نا نماز توڑیے یار دے بوائے دے او نمازا توڑ دے جی جواب ملدا اے تے پھر قلا ہو جان گیان پر یار دے قدماں وچ جیڑی نماز پڑھنی ہوندا سوال دی وخرہ آئے گا اے نماز ایک پاسے اے ہے ایک پاسے بخاری ہائے تے کہ جن تارا پاس ایک تلیمان چند میں کام پا کرنا لوگا نے حضور نو بڑا تو کی بک بک کرنا ہے حضور دی جیری تزیم ہے نا نبی چمانے تو بڑے نے میں سارے چھیڑا میں کسم پیانا قسم نال پیا اتنی تھلے ہو جاتی تھلے لیتے ہو جانے مگر میں سارے چیڑنا چاہنا صرف ایک والا دینا نبی سرا چھوٹے پہلا با ہونا... آخر سی ایک پاس سابا کابا کی گل سنائیے گل سنی کری ار اوڑی انور سابا جن جی تازی دیکھ لے سنو سلے سلح دیا واق بڑا مشہور ہے حرت مولا علی نو بلایا سارے نماز ہے پر علی نماز نہیں فری علی نبی نے بلایا فرمایا جھولی کر آج محمد نے سر رکھ کے آرام کرنا ہے میرے نبی نے پوچھا نہیں کہ یا نہیں آج اشکا امتحان ہو لگے علی نے جھولی آئیے کر دی سجنا درویخ <سؤال> نماز پڑھنی سی ایک گل کر لگا اگر آپ گل کر سکتے نماز پڑھنی ہے میرے نبی نے کہا روک لینا سی میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے پر علی نے ارد نہیں کی تھی میرا ایمان آ خدا ہے علی تا چپ رہے گے۔ اگر نماز پڑھنے گا یار کسی ہوئے گیا دی کسی ہوئی نماز کذا ہوگی دوبارہ پڑھی جاوے گی پر یار دشکر جی راجی شیر والا مقام جدو سورج ڈبیا علی دکھا سو آئے نے مو جمے کبھی تبرانی کی حلیس پا جد نمبر میرے نبی نے پہلے نہیں پوچھا یار یہ دسو نماز پڑھنا یہ رب قضاء کرنا رب پڑھنا میرے نبی نے دعا کی تے اللہ اللہ فی کا و کا مولا علی عبادت مصروف آپ چڈی نما بیٹھے رو